اس کی کتاب اسے رہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک مشورہ نہ بھیجیں ٹیکس نہیں کریں الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور ينفسنا من سيات عمالنا من يعد الله فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له ونشرن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشرن محمد عبده ورسوله أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دوستو اللہ, <érer> ال <sided> اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو جسمانی قوتوں سے نوازا اور اللہ تعالی نے انسان کو روحانی قوتوں سے نوازا جسمانی قوتیں ہاتھ پیر ہیں اس سے ہم بول اٹھاتے ہیں دیکھتے ہیں آواز ہماری دور تک جاتی ہے سنتے ہیں باتوں کو یہ جسمانی کو ہوتے ہیں وانی کو ہوتے ہیں محبت ہے،, محبت ہے قربانی ہے وہ جذبے باطن کے جذبے ہیں کو ہوتے ہیں، باطن کے جذبے. جذبے محبت ایک جذبہ ہے غصہ ایک جذبہ ہے نفرت ایک جذبہ ہے ٹھیک ہے نا جی قربانی ایک جذبہ ہے انسان کا جو ظاہر استعمال ہوتا ہے تو باتنی جذبے کے تحت استعمال ہوتا ہے اور باقی جذبات میں یہاں خراب جذبات میں معاشی جذبات میں خراب جذبات کے مذکرہ کیا حضرت نفرت بغض بغل عدابت اچھے جذبات محبت قربانی اور ایک بہت عظیم جذبہ جس کی وجہ سے انسان بڑے بڑے کارنامے سمجھا جاتا ہے وہ قربانی ہے ہم بیال ہے مصلی کی آوت کا مقصد ہوتا ہے انسان کے ملکات کو درست کرنا ملکات اور روحانی جذبات کو کہتے ہیں قربانی کا جذبہ محبت کا جذبہ نفرت کا جذبہ عدابت کا جذبہ انسان کے ملاقات کو درست کر لیں کیونکہ جب اس کی ملاقات درست ہو جائیں تو اس کے ارادے درست ہوں گے جب اس کے ارادے درست ہو جائیں اس کا من درست ہو جائے گا لہٰذا انسان کیوں ملاقات جن پر کے ارادوں کی بنیاد ہے ہم یا لمس کا نظیم مقصد ان ملاقات کو درست کرنا ہوتا ہے اور قربانی ان میں ایک جذبہ ہے قربانی ایک اہم قوت ہے اہم جذبہ ہے جو اگر درست ہو جائے تو اس کے نتیجے میں انسان کے ارادے اس کے عماد درست ہو جاتے اور انسان قربانی کے جذبے کے تحت اتنے عظیم کا میں ہے سرنجام دیتا ہے جو عام آدمی سر انجام نہیں دے سکتا دیکھیں یہ جو دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کے شکست کھانے کے باوجود جرمی شکست کھا گیا ہٹل شکست کھا گیا اور میدان چھوڑ کے جرمنی اور پھر بھی دوسرے جنگ عظیم میں ان کو, ان کو کہتے ہیں سینٹرل پاور اللہ فورسز ہٹلر اور کہتے ہیں محوری تاکتے ہیں سینٹرٹرل پاور اور جو برطانیہ امریکہ اور باقی تھے وہ تھے الائٹ جس آج, آج کل ان کو کہتے ہیں نا جیسے نیٹ نیٹ اور الائٹ فورس زمانے سے الائٹ چل رہے ہیں تو یہ سینٹرل پاورس تھے محوری طاقتیں اور وہ احتیاطی طاقتیں تو سینٹر پاور میں تھے جو ہے تو ان کے حلیف جو تھے ہٹلر کے جو تھے تو اس کے اہم علیفوں میں جاپان کا ہٹلر کو کرش کر کے کچل دیا اتحادیوں نے اس کا خاتمہ ہو گیا خودکشی کر کے میدان چھوڑ دیا لیکن جاپانیوں نے اتحادیوں کو اتنا پریشان کیا کہ آخر میں اتحادیوں کو اندازہ ہوا کہ اس وقت اگر ایڈمم نے استعمال کیا ہم نے ہم جاپان سے بھی نہیں چھوڑ سکتے رشیما ناگساکی کا جو آئٹم بم استعمال کیا گیا ہے یہ جاپانی کے خلاف استعمال کیا امریکہ نے استعمال کیا پہلا آئٹم بم استعمال ہوا ہے یہ کا جو استعمال ہوا ہے تو اس کا پائلٹ جو تھا اس کا خیال تھا کہ میں اس کا تبائی کے منظر کو دیکھوں گا اپنی آنکھوں سے اس جب بم گرایا ہے جہاز کو چکر دیا ہے مندر کو دیکھنے کے لیے اتنا لائق اوپریشن کریٹ ہوئے جگہ پر کہ اس نے سکشن کیے جہاز اس کے اندر میر کر تباہ ہوا ہے یہ پائلٹ بھی اس کا تباہ ہوا ہے ساگی والا جو تھا تو اس نے پھر اپنے آپ کو جلدی نکالا ہے وہ جاتے ہی پاگل ہوا ہے کہوں گا اگر کے کافر تھے لیکن پھر بھی انسان تھے تو انسان کا پشت خون جو بہت خطرناک بات ہوتی ہے لہذا کوئی بھی اس کا پشت خون کا اگر فیصلہ کر رہا ہو تو اس کو سوچنا چاہیے جس راجز دلال کو اس نے پیدا کیا ہے جب وہ مجھ پر اپنا غزل حالت بڑھائے گی پھر میں کیا کروں گا. بات سوچنے چاہیے دوسرا جیسا وہ پاگل ہوا ہے یہ واقعات میں آتا ہے لیکن اس وقت اسلام کی بدواس ہے قوم ان کی دباؤ کیون کی کیونکہ ان کے عمال ایسے تھے کہ سدھار کی کوئی ضرورت نہیں تھی یہ نہیں کہ انہوں نے جزے میں آ کر اسے نہ بدل دینے کے لیے کیا میں اللہ فیصلہ یہ تھا کہ اب ان کے سدھار کے حالات میں ہی ہیں لہٰذا انہیں تباہ ہونا ہے لیکن ایسے نومرسان کو برتن بنانے کا کافی سر برتن بنانے کا رہا برتن میں بنائے پکائے اور پھر کائن کو توڑ دیں انہوں نے جب توڑے کہا کچھ محسوس ہوا کہ ہاں ان کا توڑتے ہوئے مجھے تکلیف محسوس ہوئی کیونکہ بنا تھے بڑی محنت ہے میں کیسے کی ہی میں نے جو اپنی مخلوق کو تباہ کیا آپ کی بدوا سے ہمیں اس کا احساس ہوا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو ان کو نہ ماننے والا باغی کافر اس کے خون گرانے کا بھی اس پر اللہ سے اللہ تعالیٰ کو اتنا غضب التنے کا غذب جوش میں آتا ہے ان کی بدوا سے غرق ہونے کے قابل غرق ہونے کی ساری سکیں ان پر برابر ہوئی ہوئی انہوں نے ثابت کیا ہوا کہ ہم کے گلاؤ اور کوئی ہمارے لیے ان کو بھی غرق کرتے ہوئے اللہ تبارک و کی رحمت کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے متوجہ سوچ بھی ہوں کرنے کے باوجود تو یہ جو جاپانیوں نے کیسے پرابلم بنے ہیں ان کے اندر ہائے گروسن کیری کیری تو یہ بات ہو ہیں دباس کے طور پر خودکشی بھی کرتے ہیں ہمارے یہاں تو ان کی جہاز اجازت نہیں ہے کوئن میری ان کا جہاز تھا تو کیری کیری کے جذبے سے ان کا جو پائلٹ تھا اپنے خودکش حملے کے طور پر اس کے اندر گھسا ہے اور اس وقت وہ دباؤ کا ڈوبا ہے اتنا بڑا جال تھا کہ پورا نہیں ڈوبا ہے اور پر ان کو جو ہے تو پھرنٹ پیٹر بم گرانے پڑے گویا ان کے جذبے قربانی جذبۂ قربانی نے ان کی ساری طاقت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کی وہ جذبہ ہے لیکن ہمارے ہاں جو ہے جذبۂ قربانی یہ صرف کچھ خون کے لیے نہیں ہے یہ جو رحیم الحسن کی قربانی ہے اس پر تھوڑا سا کرنے کے لیے میں آپ کو بیدار کرتا ہوں میں ایک کو بیان کرتا ہوں اس پر غور کرنے کے لیے آپ بیدار ہوں تین دن خواب دیکھ لیا ایک دن خواب دیکھا کہ سب سے پیاری چیز قربان پر کرو انہوں نے سو اونٹ کر دیے پھر خواب دیکھا انہوں نے سو کر دیے اور کر انہوں نے خواب بار بار آ رہا دو دو کی ایک, تین, تین بار والے نے کیا اور پھر جو ہے تو پھر جب خواب آیا تو ان کو اندازہ ہوا کہ آپ جو ہے تو آپ اس زندگی پر دھیان کر کے سب سے پیاری کی جو سب سے عظیم محبت آخری محبت دل میں ہے اس کو قربان کرنے کی دا ہوتی جا رہی تو انہوں نے جو غور کیا تو ان کو اندازہ ہوا کہ سب سے زیادہ محبت جو ہے اپنے بیٹے اس علیہ السلام سے اکڑتا بیٹا ہے بڑھاپے کی عمر میں ہوا ہے اور اس کے قربان کرنے سے یہ بات پوری ہوگی ساری تفصیلات واقعات کی فکر میں تو آپ کے سامنے قربان کرنے کے لے گئے مینا کی بازی میں مینا کی گاٹیوں میں لے گئے اور آنکھیں آنکھوں پر پٹی باندھ کے بچے کو آنکھوں پیروں سے باندھ کے گرا کر زور سے فری پھیر لی اور جب کا اپنے خیال میں انہوں نے کام مکمل کر لی آنکھیں کھولی تو بچہ جو ہے وہ صحیح سال کھڑا ہے اور دبا زبا ہے تو بچے کی قربانی کا مطالبہ کر کے اس کو قربان نہیں کرایا گیا قربان کسی کو کرایا گیا صاحب نہیں کیا کرتا یہ تو چال ہے کیسے میں اسپیشل کپتان میں قربان کسی کو کرایا تھا جلد ہے وہ کرایا جلد با قربان کرایا کہ آپ ہیں وہ تاکال بر آدمی اگر کہتا کہ دم باتوں کو ٹھیک ہے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جذبہ محبت کو قربان کرایا اس بائی رسان کی جرد نے کو نہیں قربان کروایا وہ جذبہ محبت کو قربان کروایا جو اس ترتیب کے ساتھ ہو گیا جذبہ قربان ہو گیا آدمی قربان نہیں ہوا ہے تو لہذا ہمارے ہاں قربانی جو ہے وہ صرف یہ جز کے مسئلے کے قربانی نہیں ہے بلکہ اپنے جذبات احساسات محبتیں ساری چیزوں کو حکم پر قربان کرنا یہ جو حاجی والی کتاب جو میں نے یہ شاید کی ہوئی ہے حج کے بارے میں مختصر کتابیں شایا میں نے کیا اس میں یہ لکھا میں نے کہ حاجیوں حاجیوں کے سے کہ آپ نے کیا کیا, کیا, کیا, کیا, کیا کرنا ہے اس میں لکھا جب تھکے تھکائے عبادت کرتے کرتے کرتے سارا دن عبادت کی طواب کیے نمازیں پڑھیں ذکر کیا نوافل پڑھ پڑھے تلاوت کیے رات کو آپ تھکے تھکائے جا رہے ہیں آگے حاجیہ جائے گا کہ کہے گا کہ میں بھٹک گیا ہوں میں گم ہوا ہوں آپ آپ کا دل چاہتے ہیں کہ میں جا کر اتنا تھکاؤں کہ جا کر گروں گا سوؤں گا وہاں بڑا آدمی ہے کوئی عورت ہے بٹکی ہوئی ہے پیسے کہ میں نہیں ہے بھوکے کھانے پینے کے بغیر اپنے آدمیوں سے جدا ہوئی ہے اب باطن میں ایک تقاضا آتا ہے کہ جا کر آرام کرو سو اور دوسرا یہ کہ اب اس کا مسئلہ حل کرنا ہے اب یہاں قربانی آرام کی قربانی تھکاوٹ کے وقت آرام کی قربانی اس کے مسئلے کو بال کر ایک نے برا بھلا کہا ایک آدمی نے گالی دی سخت گا چڑھا بہت جذبہ آیا کہ پکڑ کر کے گردن بڑوڑ کر نیچے گرائیں اب اس جذبے کو چھوڑا اور اس نے جازت کی اس نے آگے سے سلیقے سے جواب دیا سلیقے سے جواب دیا اس نے اپنے غصے کے جذبے کو قربان کیا اسے کے جذبے کو قربان کیا اور اللہ کے حکم کو لیا محبت کے جذبے کو قربان کیا اللہ کے کی حکم کو لیا مفاد کا جذبہ بڑا پیسہ مل رہا ہے جھوٹ بول کا بڑا پیسہ مل رہا ہے دکان پر دکان پر بیٹھا ہوں کراگری کے شہر میں ایک جاتی آدمی کہتے ہیں جاپان والا گلا سرندر دی تو کہتا ہے جاپان رہیں گی فرانس والا کس طریقے جاپان رہیں گے فرانس والے ہیں کہ فرانس والے کتنے آپ کے پاس گلاس کو کیا پتہ ہے فرانس کیا ہے جاپان کیا ہے اے گلاس تو اس سے لے لیں اس کو کیا پتہ ہے فرانس کیا ہے جاپان کیا ہے اس کو کچھ دفتر فیڈ کرنا ہے جی. اب یہاں تھوڑا سا جھوٹ بولیں تھوڑی ہیرافیری کریں بہت فائدہ ہو سکتا ہے سچ بولے نقصان ہو رہا ہے اب یہاں مفاد کے جگہوں کو قربان کرنا ہے کو لینا ہے تو لہذا ہمارے ہاں قربانی صرف کشمیری ہمارے ہاں پوری زندگی کے ہر شعبے میں اپنے جذبات مفادات اپنے احساسات ان کو قربان کر کے احکامات کو لینا احکامات کو پورا کرنا اور چونکہ اس کا ایک عظیم تمثیل عظیم مثال عالم انسانیت کی تاریخ میں ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی کہ جنہوں نے اپنے پیارے بیٹے کو عملی طور پر اپنی طرف سے ذبح کر کے اللہ پاک حضور نے پیش کر دیا یہ عظیم یادگار جو اس شکل میں ہوئی ہے یاد آئے اس کو قیامت تک کے لیے فتح نہ ہو بحن عظیم کی شکل میں ایک عظیم ذبیہ جس کی یادگار قیامت تک بنائی جائے گی اس کو رکھا گیا اور اس کے نتیجے میں اصل میں اہل علم اہل دانش اور اہل تصوف اس بار کی دعوت دیتے ہیں وہ انسان کو کہتے ہیں کہ اس قربانی کے جذبے کے تحت تو اپنی شخصیت کو سوارے گا اور اس کو قربانی کے جذبے کے پر ڈال کر اس کے مقابلے میں اپنی محبتیں اپنی چاہتیں اپنے غصے اپنے مفادات ساری چیزوں کو قربان کر کے حق اور حق پرستی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور صلی اللہ و طریقوں کو دے گا یہ وہ اس کا عملی طور پر قربانی کا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں سم اپنی شخصیت میں قربانی کے جذبے کے تحت اپنی محبتیں احساسات اور جذبات اور اپنے مفادات اور بڑا قدم رکھتے ہوئے ان کو قربان کرتے ہوئے اس چیز کو لوگ ٹھیک ہے تو لہذا ایک اس کی ہے یہ, یہ ایک پریکٹیکل ڈیماسٹریشن جو ہر سال کرائی جاتی ہے یہ اس قربانی ہوتی ہے اور اس دن سے بچے بچے بچے اپنے ماں باپ دادا نانا سے شروع کر دیتے ہیں قربانی کیا ہے اس شروع کلاس کی لی جاتی ہے بھائی میرے سامنے ایسے کیا ایسے کیا, کیا یہ قربانی ہے یہ قربانی کا جذبہ ہے تو اگر اچھے ایسے گھروں میں یہ ہے کہ ایک مہینے کی پوری کلاس چلتی ہے یہ ایک مہینے کا دو ہفتے گئے ایک ہفتہ پہلے جو جانور خریدنے کے لیے گیا آدمی جانور کو لے کر آیا ایک ہفتے بعد یہ پوری ایک کلاس چل رہی ہے ایک مارچ کی تربیت ہو رہی ہے یہ تھوڑی بہت ہماری سمجھو اور ہم اس کے صحیح جذبے کی صحیح تعلیمات اپنی اولاد میں اپنے بعد میں منتقل کریں ان کو ہم یہ دیں شکل میں یہ وہ جذبہ ہے جو آپ سے آپ کی اپنی شخصیت میں ان ان ان تقاضوں کا اور اس کے یہ اعتقاضے ہیں یہ اس کے مطالبے ہیں تو لہذا ان مطالبات کی روشنی میں آپ اپنی اپنی شخصیت کو درست کرتے ہیں جیسے مینڈ یور پرسنالٹی اس پہ امینڈمنٹ کر کے اس میں آپ تبدیلیاں لا کر اس عظیم جذبے کے تحت اپنی شخصیت کی تعمیر کرنی ہے اور اپنی شخصیت کو درست کرنا ہے جیسے کوئی آدمی اگر اس میں نے ایک آدمی ایک کروڑ روپے غریبوں میں تقسیم کر لے اور دوسرا آدمی جو ہے تو وہ چار ہزار کا بکرا ذرا کر لے تو چار ہزار کا بکرا والا صاحب میں سے زیادہ ہو گیا ایک آدمی ہمارے پاس آدمی کہ ہمارے جی ایک بہت غریب عورت ہے اور ہم قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ہم مگر یہ پیسے اس کو دینا تو کیسے, کیسے ہو میں نے کہا کہ آپ کے کہا یہاں غریب عورت ہے تو آپ کو ضرور اس کی ضرورت پورا ضرور کرنے کے لیے پیسے دینے چاہیے وہ پیسے آپ چار اس کو دے دیں اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ آپ صاحب نصاب رہیں کہ نہیں رہے پھر آپ قربانی دا دا دے کر دے آپ دادا مال دے تقسیم کر دیں وہ روام ہے کہ ان میں تقسیم کر دینا اچھی بات ہے بہت اس کا خواب ہے پھر آپ کے باقی یاد ہے مال کو دیکھ لیجیے جگہ جائے گا اس طرح صاحب انصاب ہے. پھر آپ کو قربانی کرنی پڑے گی آپ اتنا تقسیم کر دیں قربانی آنے سے پہلے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہا تو آپ ماپو گے لیکن یہ نہیں کہ ایک عمل کے لیے جو شریعت نے حکم مقرر کیا ہوا ہے اس کو ہم ترک کر کے اس کو دوسری جگہ پر لگاتے ہیں یہ اس کے جواب کی ضرورت نہیں ہے یہ اِس اسی قسم کے لوگوں کے خیالات ہیں ٹھیک ہے نا اور اس کے مسائل کا خیال کرتے ہوئے دو باتیں خاصوں سے کہی سی کہ سارے سیگے لکید ہونے چاہئیں ایسا آدمی اس کے بارے میں وہ ایسے فرقوں میں سے ہے کہ جن کے سام تسلیم نہیں کیا جاتا آپ نے اس کو سردار بنا دیا واضح ما, واضح معلوم ہے کہ یہ آدمی شراب کا کاروبار کرتا ہے اس کی آمدنی بالکل حرام ہے اور کچھ حوال کرنے کی کسی کی قربانی نہیں ہوگی اتنی زیادہ تحقیقی شریت نے شریف نے حکم نہیں دیا کہ ایک, ایک ایک آدمی سے پوچھو کہ تم کیا کرتا ہے, کیا نہیں کرتا لیکن بعض آدمی واضح طور پر مشہور ہوتا ہے کہ یہ تو شراب کا کاروبار والا ہے یہ جو ہے سود اور پیسے دے رہا ہے سادی آمدنی اس کی سود کی ہے تو اتنا واضح کسی کے بارے میں پتا ہو حرام آدمی کا پتا ہو اس کا کھانا کھانا اس کی دعوت قبول کرنا ہے اس کے ساتھ قربانی وغیرہ میں سزائی کرنا یہ جائز نہیں ہوتا کسی چیز قبول نہیں ہوتا قربانی کے کسی چیز کو بھی کساب کو مزدور کو معاوضے نہیں دینا کہ مزدور کو کہا کہ سو روپے آپ کو دیں گے ساتھ ایک کلو گوشت بھی تو ملے گا نا کہ سو روپئے وہ بھی ہو تو یہ آپ نے قربانی کے گوشت معاوضے میں کر دیا کساب سے کہا کہ جی سو روپیہ مزدوری دیں گے اس سے کا سو نہیں ہوتا ہے تو بہت مشکل کام ہے کہا کہ جی بھی لے کر جاتے ہیں تو کھال نے مزدوری کر تول کر تقسیم کریں ٹھیک ہے نا جی اور ایک یہ ہے کہ جب قربانی کا عمل ہو تو ہر چیز کو صفائی کے ساتھ سنبھالیں چنٹنیاں گوبر سارا مٹی کے نیچے دبا کر آدمی سنبھالیں خون وغیرہ تاکہ بعد میں وہاں پر تاپون اور بدبو نہ پھیلیں آج کل تو موسم سردیوں کا ہے گرمی میں جب قربانی ہم کرتے ہیں ایک دن قربانی کی سات دن مشین بدبو پھیلی ہوئی وہ کس وجہ سے پھیلی ہوئی ہماری اپنی کوتاحی سے پھیلی اس عمل کو ایسے حسن کے ساتھ پیش کرنا ہے تاکہ اس, کے اس کا نام کے ساتھ لوگوں کی محبت پیدا ہو عمل کس طریقے سے پیش کریں کہ لوگ اس کی تکلیفیں نہ تلا ہو جائیں تو کتنا بڑا نقصان ہم نے کیا کا خون کا گوبر کی انٹریاں ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اس طریقے سے دفن کی جائیں کہ بعد میں بدبو اور تافن نہ پھیلے اپنے گاؤں میں دیہات میں بھی اور خاص طور سے یونیورسٹی میں اس کی خاص اس خاص چاہیے ان ہماری جو عید کی نماز ہے یہ ساڑھے ہوگی اسی بڑے گراؤنڈ میں اگر بارش ہو گئی تو سر یہ چار مسئلے مقرر کی ہیں اس کی مسئلے سردوس اس کا کی مسجد مسجد صدیق اور مسجد وسطہ ہماری مسجد میں کی عید کے وقت تو اس طرح بعض جمع نہیں ہوتے اس لیے عید کی نماز ہم یہاں ہی پڑھا کر پہلے بھی نہیں پڑھا سر آٹھ بجے عید کی تقریر شروع ہوگی ساڑھے آٹھ نماز اللہ تبارث